پیدا کرے گا ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ علاپ الشین ہر چیز پر قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے یو ادب اشاع جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وہ ارحب اشاؤ جس کو جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے و اللہ ہی اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے و ماں ان تم جزین اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے پھر عرد زمین میں سمائی اور نہ آسمان میں و مالا کمر نہیں ہے تمہارے لیے دون اللہ اللہ کے علاوہ میں ولی کوئی دوست بلا نصیر اور نہ کوئی مددگار و اور وہ لوگ کا جنہوں نے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 نہنے والے, والے بن کر فقب نے جٹلایا اس کو, پس کو فی پس وہ اپنے گھروں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 گناہ کی وجہ سے پکڑا ہم پس ان میں سے من علیہ ہاس با جس پر ہم نے پتھراؤ کیا ومن ہم اور ان میں سے من اکالت حسیہ تو جس کو پکڑا چیخ نے امین ہم اور ان میں سے من ایسے ہیں خصفنا بھیل اور با جس کو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 اللَّهُ کہیں گے کہ اللہ البتہ اللہ, اللہ پھیراتا ہے ہے کو جس کے لیے چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں سے لَهُ اور تنگ کرتا ہے ان اللہ, اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ان اگر آپ ان سے سوال کریں من کے کے کے کے مرنے کے اس کے ہونے کے بعد قول اللہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ قول تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثر لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے نہیں سمجھتے وما اور دنیا نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی اللہ و لعب مگر کھیل اور دل لگی یا کھیل اور تماشا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 فاذا راكبوا في الفلکی جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعو اللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے ان کو الاسین خالص کرنے والے اس کے لیے عبادت کو دین کو فلما نجاہم فسبن کو نجات دیتا ہے رز برری نیکی کی طرف ادا ہمیشہ رہوں وہ اچانک شرک کرتے ہیں لیکفرو تاکہ وہ